الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صيد المرسلين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس لله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك و يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك و يا نور الله تسلیم ترجمہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غائب بتانے والے یعنی نبی پر اے ایمان والوں ان پر درود اور خوب سلام بھیجو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی و اس آئت کے تحت اس آئب کو آیت درود کہتے ہیں مفتی احمد یار خان عینی علی رحمۃ اللہ غلی نے تفسیر نور الفان میں بہت پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے آئیے کچھ چن لیجیے فرماتے ہیں اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ درود شریف تمام احکام سے افضل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکم میں اپنا اور اپنے فرشتوں کا ذکر نہ فرمایا کہ ہم بھی کرتے ہیں تم بھی کرو سوائے درود شریف کے نمبر دو تمام فرشتے بغیر تخصیص ہمیشہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں نمبر تین حضور صلی اللہ تع ع وسلم پر رسمت الز وجل کا نظور ہماری دعا پر موقف نہیں جب کچھ نہ بنا تھا تب بھی رب تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج رہا تھا ہمارا درشی پڑھنا رب از وجل سے بھیک مانگنے کے لیے جیسے فقیر داتا کے جان و مال کی خیر مانگ کر بھیک مانگتا ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر مانگ کر بھیک مانگتے ہیں نمبر چار حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہمیشہ حیات النبی ہیں اور سب کا ورود و سلام سنتے ہیں جواب دیتے ہیں کیونکہ جو جواب نہ دے سکے اسے سلام کرنا منع ہے جیسے نماز ہی سونے والا نمبر پانچ تمام مسلمانوں کو ہمیشہ ہر حال میں درود شریف پڑھنا چاہیے کیونکہ رب تعلی اور فرشتے ہمیشہ ہی دروید بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ سلو الحبود مفتی صاحب نے اور بھی رنگ برنگے خوشبودار مدن پھول عطا فرمائے ہیں ان میں سے مزید کچھ سن لیجئے فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں مختلف بیوٹیاں انسان کی پیدائش کے بعد لگی اس سے پہلے کروڑ سال تک فرشتوں کے دو ہی مشغلے تھے سود اور درود سوہان اللہ سلو ان الحبیب سن اللہ تعالی عالم محمد مٹھو مٹے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے کتاب اللہ کی باتیں یہ ایک بار پھر حاضری ہے آپ کو مرحبا کہتے ہیں اس سلسلے میں قرآن پاک کے بارے میں مفید معلومات پیش کی جاتی ہیں آج کے سلسلے کا عنوان ہے قرآن اور سیدنا عثمان آپ نیت کر لیجیے کہ اس سلسلے کو آپ اول تا آخر سماج فرمائیں گے کیونکہ گھروں کے کام میں بعض اسلائن میں لگ جاتے ہیں چلتے پھرتے سنتے ہیں کھانا کھاتے کھاتے سنتے ہیں تو سب کام چھوڑ کر آئے سنیں گے اور ساتھ میں قلم ڈائری بھی رکھیں گے اور جو معلوماتی باتیں اس کو لکھتے بھی جائیں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کے لیے کافی مفید ہوں گی تو آج آپ سماعت فرمائیں گے خلیفہ خالص حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی النہ کی قرآن سے محبت آپ رضی اللہ تعالی النہو کی تلاوت قرآن کی کیفیت آپ حافظ قرآن تھے مگر قرآن پاک اکثر دیکھ کر بلا کرتے تھے اس کی وجہ کیا تھی آپ رضی اللہ تعالی النہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ وقت شہادت بھی تلاوت فرما رہے تھے سبحان اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت نشان میں جو آیات قرآن نازل ہوئی ان میں سے چند آیتیں بھی پیش کی جائیں گی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر قرآن استدلال بھی پیش کیا جائے گا ان شاء اللہ سلو عل الحبیب صلی اللہ تعالیٰ و وبارکہ وسلم ہمارے آتا خلیفہ خالف عثمان غمی دن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہترین اور پسندیدہ مشغلہ تھا قرآن پاک کے تلاوت کرنا اور آپ کے مختلف معمولات تھے معمول تو انگلش میں کہتے ہیں روٹین مختلف روٹین تھی بعض اوقات آپ سات دن میں قرآن پاک ختم کرتے اور بعض اوقات ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے اور ایک رتق میں مکمل قرآن پاک ختم کیا کرتے اللہ اکبر حضرت امام نووی علی رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں حضرت سیدنا عثمان بن عفان جامع القرآن علی اللہ تعالیٰ ہو جمعہ کی شب تلاوت قرآن کا آغاز فرماتے اور خمیس کی شب یعنی شب جمعرات میں ختم فرما لیتے اور مچ مٹھی اسلام بھائیوں اور مدین چینل کے نادری آئیے آپ کی معلومات کے لیے اور آپ کے ترغیب کے لیے آپ کی تحریر کے لیے میں قرآن پاک کے سات منزلوں کا آپ کی خدمت میں ذکر کروں کیا آپ نے سنا کہ ایک ہفتے میں عثمانِ غنی قرآن پاک ختم کر لیتے تھے تو بعض احادیث میں اس کی تفصیل ہے قرآن مجید کی سات منزلوں کی چنانچہ امام ابن حجر اص علی رحمۃ اللہ الغنی لکھتے ہیں امام ابن ابی داود حضرت ابو عبد الرحمن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی شب میں سورت البقرہ سے شروع فرماتے اور سورت الما کے اختتام پر پہلی منزل ختم فرماتے ہفتے کی شب میں سورت الانعام سے شروع فرماتے اور سورہ ہُو ختم فرماتے پھر اتوار کی شبد میں سورہ یوسف سے شروع فرماتے اور سورہ مریم ختم فرماتے پھر پیر کی شب سورہ توحا سے شروع فرماتے اور سورہ تصف ختم فرماتے پھر منگل کی شب سور ان سے شروع فرماتے اور سورہ فعد ختم فرماتے پھر بدھ کی شب سورہ ظمر سے شروع فرماتے اور سور رحمان ختم فرماتے اور پھر کی شب سور واقع سے شروع فرماتے اور قرآن کریم مکمل ختم فرماتے یہ ترتیب تھی ہمارے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ہفتے میں ختم قرآن کی اس سلسلے میں ایک حدیث پاک میں ملاحظہ فرمائیے چنانچہ مسند احمد جلد پانچ حدیث نمبر سولہ ہزار دو سو چھیاسٹھ حضرت بن رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ سے کاشان افزوں سے باہر تشریف لائی ارض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ کو ہمارے ہاں جلوہ گر ہونے سے کس چیز نے روک رکھا تھا فرمایا ہم سے قرآن کریم کا ایک حزب حزب کا مطلب یہ منزل یا حصہ رہ گیا تھا اس لیے ہم نے ارادہ کیا کہ اسے یعنی اس حزب کو اس منزل کو قرآن کے اس حصے کو پورا کیے بغیر باہر نہیں جائیں گے حضرت آف رضی اللہ تعالی عنہ ایک وقت کے ساتھ آئے ہوئے تھے اور نئے تھے فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں صحابہ صاحبہ کرام علی مریدوان سے پوچھا آپ حضرات کس طرح قرآن پاک کے احزاد یون سے کرتے ہیں تو صحابہ نے جواب دیا پہلے دن تین صورتیں دوسرے دن پانچ صورتیں تیسرے دن سات صورتیں چوتھے دن نو صورتیں پانچویں دن گیارہ صورتیں چھٹے دن تیرہ اور ساتویں دن ہزب المفصل یعنی سورہ قوف سے لے کر آخر پورا تک پڑھتے ہیں اب عزیز اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے پہلی تین صورتیں کون سی ہیں سورہ بکرا سورہ علی عمران سورہ نسا پھر پانچ صورتیں سورہ معا سے سورہ توبہ تک پھر سات سورتیں سورہ یونس سے سورہ نحل تک پھر نو سورتیں سورہ بنی اسرائیل سے سورہ فرقان تک پھر گیارہ سورتیں سورہ شعرا سے سورہ یاسین تک پھر تیرہ صورتیں افسوساس سے حبورات تک اور حزب المفصل سے سورہ قوف سے سورہ ناس تک ہیں امام ابن حجر حضرتانی علی رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں اس تعداد میں سورہ فاتحہ شامل نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے ہر رکعت میں مستقل طور پر پڑھا جاتا ہے اور صحابہ کرام علی مردوان اس تقسیم پر اکثر نمازوں میں عمل کرتے تھے اس لیے مذکورہ تقسیم میں سورت الفاظ صورت البقرا سے گنتی شروع کی گئی ہے اللہ اکبر میٹھے میٹھے اسلام بھائی یاد رکھیے قرآن پاک بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک بغیر نماز کے بھی پڑھ سکتے ہیں نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں مگر جب وزو کر پر کے پڑھیں گے تو بغیر وضو سے زیادہ ثباب حاصل ہوگا اور اگر اسی قرآن کو نماز میں پڑھیں گے تو نماز کے کی لٹریشن کی جو شرط ہے تو اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے اللہ اکبر تو نماز میں تلاوت قرآن کی افضلیت مدینہ مدینہ اور اگر نماز کے علاوہ بھی اس تقسیم پر عمل کیا جائے تو یہ سنت ہے مشہور محبت فقی نامور قاری علی بن سلطان محمد ال معروف جنہیں عام طور پر کہا جاتا ہے ملا علی قارف علی رحمت الباری نے بغرض سہولت ان سات احزاب سات حصے سات منزلوں کو ذہن شیل کرانے کے لیے سات حروف پر مشتمل ایک مجموعہ ذکر فرمایا مرکاز شرح نشک میں جنگ چار سات سو ایک سات سو دو وہ مجموعہ کیا ہے فمید شو سورہ فاتحہ بھی اس مجموعے میں شامل ہے اس مجموعے کا ہر حرف بترتیب حز یا منزل کے آغاز کی صورت پر دلال کرتا ہے چنانچہ فی سے فاتحہ نیم سے معدہ یا سے یونس با سے بنی اسرائیل شین سے شعرا واؤ سے وو فات سے سورہ خوف نما علی قاری علی رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں یہ مجموعہ مولا علی ربی اللہ تعالی عنہ وطرم اللہ تعالیٰ تعالی ال کریم کی طرف منصوب ہے کہ مجموعہ آپ نے یہ کیا اس طرح سبحان اللہ اللہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی الحبیب تعالی محمد جو فوانحد اور مجموعی چینل کے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے آقا حضرت عثمان بن عام جامع قرآن رضی اللہ ہوتا نے سات دنوں میں سات منزلوں کو تقسیم کیا ہوا تھا روز ایک منزلہ پڑھتے تھے اور یوں سات دنوں میں مکمل آپ قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے اور یہ جو منزل کا میں نے انش کیا آج کل جتنے بھی قرآن پاک جتنے بھی قرآن پاک چھپ رہے ہیں ان کے صفحات کے نیچے منزل نمبر لکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت تلاوت قرآن کی سعادت نصیب فرمائے آج یہ اللہ کے بندے ایسے موجود ہیں کہ جو اس طرح تلاوت کرتے ہوں گے اللہ میں بھی توفیق توسیقطہ فرمائے مجھے مستی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد فاروق اتاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کا معلوم ہے کہ آپ کا اس پر عمل تھا آپ نے بھی روز ایک منزل کی تلاوت اپنے ذمے رکھی ہوئی تھی فیل اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پڑھنے کی طرف سے خطا فرما دی عثمان غل نبی اللہ تعالیٰ کا ایک معمول تو یہ تھا اور دوسرا آپ کا معمول یہ بھی تھا کہ آپ شب بھر تلاوت قرآن میں مشکل رہتے ایک رقب پورا قرآن ختم فرمایا کرتے حضرت امام ابن مبارک مروزی علی رحمۃ اللّہ القوی فرماتے ہیں سلیمان بن یسار علی رحمۃ اللہ الغفار بیان کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد نماز عشاء قیام فرمایا اور مکمل قرآن ایک رکعت میں پڑھ دیا اس سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہ پڑی عبدالرحمان بن عثمان طی علی رحمۃ اللہ القوی سے بھی ایک حدیث اس طرح منقول ہے یہ کتاب ذہب جو ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہے اس کے حوالے سے بیان کیا گیا امام ابن سیرین علیہ رحمۃ اللہ علی مبین بیان فرماتے ہیں باغی لوگ جنہوں نے عثمان غمیر رضی اللہ تعالی کو شہید کیا جب آپ کے در دولت میں گھس آئے تو آپ کی زید محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں کہا تم انہیں ختم کرو یا چھوڑو شو بھر قرآن پڑھتے ہیں اور ایک ہی رکوت میں ختم کر دیتے ہیں اللہ اکبر کتاب ظہد جو امام احمد بن حمل رضی اللہ تعالی عنہ کی لکھی ہوئی اور شعب المام ایمان یہ لکھا ہے کہ حضرت سفیان بن علین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو تم کتاب اللہ سے کبھی سیر نہ ہوتے نہیں فرمایا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی دن اور رات گزر جائے اور میں قرآن مجید میں نگاہ نہ کروں اللہ اکبر لاہ اکبر اس قرآن پاک سے ہمارے آقا عثمان غلیم رضی اللہ تعالی الحمد کو اس قدر محمد تھی اس قدر محمد تھی کہ آپ پسند نہیں فرماتے تھے کہ پورا دن گزر جائے اور میں قرآن نہ دیکھوں پوری رات گزر جائے اور میں قرآن نہ دیکھوں وہ نادان غور کریں کہ جو کئی کئی دن کئی کئی مہینے اور بعض نادانوں کو کئی کئی سال گزر جاتے ہیں قرآن میں اٹھاتے ہاں گھر میں میت ہوتی پھر اٹھانا یاد آتا ہے وہ پھر جھاڑ کر اس کو اٹھاتے اور پھر پڑھتے ہیں اگر صحیح پڑھنا آتا ہوگا تو سارے سوال بھی ہوگا ورنہ وہی رسمی کاروائی کریں گے اللہ کی پناہ مٹھے میٹھے اسلام بھائیو جامع القرآن حضرت عثمان عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی اس وقت پوری آپ تلاوت قرآن میں مشغول تھے اللہ اکبر باہیوں نے حملہ کیا آپ کا سینہ بے کینا زخمی ہو گیا خون کے قطرے قرآن کریم پر گرنے لگے حضرت امرا بنتے کیس ادیا اللہ تلنہ کہتی ہیں میں نے دیکھا خون کے قطرات اس آیت پر گرے جو کہ پارا ایک سورہ بقرہ کی آج نمبر ایک سو سینتیس ہے فیم اللہ سم علیم کر جمع کمزل ایمان القریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا اور وہی ہے سنتا جانتا عثمان غریب نبی اللہ تعالیٰ کا ذوق قرآن اور شوق قرآن آپ نے ملحدہ فرمایا آئیے اب شان عثمان میں جو آیات نازل ہوئی اس میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں پارا تین سور بکرا آیٹ نمبر دو سو میں نشاب ہوتا ہے جنزل ایمان وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے دیے پیچھے نہ احسان رکھے نہ تکلیف دیں ان کا لیب یعنی انعام یعنی حصہ ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم تفسیر خزان الرفان میں اس آئٹ کے تحت سد الفاظ نے نزول اس آئٹ کا یہ لکھا یہ آئٹ حضرت سیدنا عثمان غمی اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن آف رضی اللہ تعالی عنہما کے حق میں نازل ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضوائے تبوک جس کو جیش الاسو بھی کہتے ہیں لشکر اسلام کے لیے ایک ہزار اونٹ سمان سمیت پیش کیے اور حضرت عبد الرحمن بن آرف رضی اللہ تعالی عنہ نے چار ہزار درہم صدقہ کے بارگار رسالت میں حاضر کیے اور عرض کیا میرے پاس کل آٹھ ہزار درہم تھے مصف میں نے اپنے اور اپنے اہل و ریال کے رکھ لیے راہ خداضل میں حاضر ہے سعید عالم میرے مجسم صحافت و کرم صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے فرمایا جو تم نے دیے اور جو, جو تم نے رکھے اللہ تعالی دونوں میں برکت فرمائے صلی سلی حدیب صلی اللہ تعالی علی محمد و حبی وبارک وسلم حضرت سعید مثمان جو کہ جان القرآن ہیں سبھی اللہ تعالیٰ ہو ان کی شان میں جو آیات نازل ہوئی ان میں سے ایک اور آئے فرمائیے پارہ سترہ سورہ امبیا آئٹ نمبر ایک سو ایک قطل حسن ترجمہ کنزل ایمان بے شک یہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں کثیر خزان میں اس کے تحت لکھا ہے اس میں یعنی اس آیت میں ایمان والوں کے لیے بشارت ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وضح کریم نے یہ آیت پڑھی جو ابھی میں نے تلاوت کی اور پھر فرمایا میں انہی میں سے ہوں تین میں سے جو جہنم سے دور رکھے گئے ہیں اور ابو بکر عمر عثمان طلحہ زبیر عبد الرحمن بن آف رضی اللہ تعالی عل مجمعین بھی انہیں سے ہیں سلحیب صلی, صلی اللہ تعالی علیہ محمد پارہ اٹھارہ سورہ ای نور آئ نمبر پچپن اشاد ہوتا ہے وعد الله الذين آمنوا منكم وعلموا الصالحات لن يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم من قبله ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتبالهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وَمَنْ ایمان اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم نے سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلو کو دی اور ضرور ان کے لیے جمع دے گا ان کا وہ دین جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا میری عبادت کریں میرا شریف کسی کو نہ ٹہرائیں اور جو اس کے بعد نا شکریہ کرے تو وہی لوگ بے حکم ہیں میٹھے تو اسلام کام اور مدنی چینل کے ناظرین تفسیر خزاں العرفان جو کہ صدر الفاظل خلیفہ اعلی حضرت مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا محمد نعیم الدین علیہ رحمۃ اللہ کی لکھی ہوئی ہے اس, میں اس کا شان شاہ جو لکھا ہے مختصرا اس میں سے عرض کرتا ہوں ہمارے عقلی صلاحت اسلام ذہین نازل ہونے سے دس سال تک مکہ کرمہ میں اصحاب کے ساتھ قیام پذیر رہے کفار کی ایزاؤں پر جو شدہ ہوتی ہوتی تھیں صبر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مدینہ طیبہ کی طرف گجرت فرمائی انصار کے منازل کو سکونوں سے سرفراز کیا قریش پھر بھی بعد نہ آئے یہ کفار قریش روز مرہ جنگ کا اعلان کرتے دھمکیاں دیتے اب صحابہ کرام علی مرضوان ہر وقت خطرے میں ہر وقت ہتھیار ساتھ رکھتے ایک صحابی نے ایک دور کی کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہمیں امن میسر ہو ہتھیاروں کے بار یعنی بےب سے وزن سے ہم سلمیش ہو اس پر یہ آیت نہ جلدی مٹھی مٹھے اسلام بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو تمام ادیاان پر غالب کرنے کا وعدہ فرمایا وعدہ پورا ہوا سرزمین عرب سے کفسار مٹا دیے گئے مسلمانوں کا تسلط قائم ہوا مشرق و مغرب کے ممالک اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے فتح فرمائے دنیا پر مسلمانوں کا روک پیاری ہو گیا مستفیٰ مزید فرماتے اس آیت میں صدیقی اکبر ابھی اللہ تعالم ہو اور آپ کے بعد ہونے والے خلاف راشدین کی خلافت کی دلیل ہے اس آیت میں خلاف راشدین کی خلافت کی دلیل ابی بک صدیق رضی اللہ تعین الحوں کی خلافت کی دلیل عمر فاروق اعظم ربی اللہ تعائن الح کی خلافت کی دلیل حضرت سیدنا عثمان بن عفان جامع القرآن رضی اللہ عین ال کی خلافت کی دلیل مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وضرح الکریم کی خلافت کی دلیل سبحان اللہ سلو الحبیب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبرك الله صلى الله وسلم براء اكيس سورة احزاب آيات ممبر تئیس وانتی تھی اشابت آئے من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تدديلا ترجمہ جماعے کمز ایمان مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا کہ ان نے کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے اور وہ ذرا نہ بدلے تفسیر پھر خزائن العرفان نے اس عائد کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے حضرت عثمان غنی حضرت تنہا حضرت سعید بن زید حضرت حمزہ حضرت مصعب بن عمیر رحم رضی اللہ عرحم نے نظر کی تھی کہ اکالی سرات السلام کے ساتھ یہ جہاد کا موقع ملا تو ثابت قدم رہیں گے یہاں تک کہ شہید ہو جائیں تو ان کی نسبت اللہ رب العزت عزل وزل ارشاد فرما رہا ہے کہ انہوں نے اپنا وعدہ سچا کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر پارا تیز سورج زمر آٹ نمبر نو میں ارشاد ہوتا ہے امن هو يحضر ایمان کیا وہ جسے فرما بداری میں رات کی گھڑیاں گزری سدود میں اور قیام میں آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائی کیا وہ نافرماؤ جیسا ہو جائے گا تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور رمضان نسیح ہو تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں اس آیت کی شان رضول میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یہ آیت عثمان غمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی کیا شان حضرت السعد عثمان رضی اللہ تعالی کہ کی کی ان کی شان میں آیات قرآن کا مصب ہوا سبحان اللہ حضرت السعدم عثمان رضی اللہ تعالی کو جامع القرآن کہتے ہیں اس کے بارے میں سماعت فرمائی چنانچہ حضرت سعد محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری صحیح بخاری جلدو صفحہ سات سو چھیالیس روایت کرتے ہیں حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں حضرت عثمان بن افسان رضی اللہ تعالی انہوں کی خدمت میں حاضر ہوئے آرمینیا اور آزر بائی کو فتح کرنے کے لیے یہ حضیفہ رضی اللہ تعالی انہوں جہاد میں گئے تھے حضرت سلامہ حضیفہ اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عثمان عبی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کے قرآت میں اختلاف سے خبردار کیا حضرت حضیفر ربی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان ربی اللہ تعالی عنہ سے کہا یا امیر المنین اس سے پہلے کہ یہ امت اپنی کتاب میں یہود و الفارہ کی طرح مختلف ہو جائے کوئی تدبیر فرمائیے حضرت عثمان نبی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیداتنا حفسہ ربی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیغام بھیجا آپ کے پاس جو صحیفیں ہیں وہ ہمیں بھیج دیجئے ہم ان کو مصاحف ہم ان کو مساحف میں نقل کریں گے پھر آپ کو واپس کر دیں گے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مصحف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دیا یہ وہ مصحف تھا جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کے مشورے پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے تیار کروایا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت سعید بن عاص حضرت عبدالرحمان بن حارث بن حشام رضی اللہ عل سے کہا اس مصحف کو لکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے قریشیوں کی جماعت سے کہا جب تمہارا اور حضرت زید رضی اللہ تعالی کا کسی قرآت میں اختلاف ہو تو اسے لسان قریش میں لکھنا کیونکہ قرآن لسان قریش میں نازل ہوا لہذا ایسا ہی کیا گیا جب انہوں نے حضرت حفصار رضی اللہ تعالی عنہ کے مصحف شریف سے نقل کر کے ایک مصحف تیار کر لیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام المؤمنین حفصار رضی اللہ تعالی عنہ کا مصحف شریف ان کو واپس بھیج دیا جو مصحف اس سے نقل کر کے تیار کیا گیا تھا اس کی مزید نقلیں تیار کروائیں اس کی مزید کاپیاں کروائیں اور ہر علاقے میں بھجوائی اور حکم دیا گیا اس کے سوا جس قدر صحائف میں پرانے مجید لکھا ہے ان کو جلا دیا جائے سیر اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت جدید دین الملت پروان شمع رسالت عاشق ماہ نبوت الحاج الحافظ شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن فتح و جل چھبیس صفع چار سو انچاس نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سات مصحف تحریر فرمائے بھیجے کہاں ایک مکہ مکرمہ میں ایک شام میں ایک یمن میں ایک بحریم میں ایک بسرا میں ایک کفہ میں اور ایک مصحف شریف مدینہ منورہ میں رکھ لیا حضرت سیدنا سیدمہ مین ذرین حضرت عثمان بن عفان جامع القرآن ہیں آپ کو جانے قرآن کیوں کہا جاتا ہے اللہ حضرت نے ففاور رضویہ دل چھبیس چار سو باون پہ جو لکھا اس کا خلاصہ سنیے قرآن کے کی صورتیں اگرچہ مختلف جگہوں سے ایک مجموعے میں جمع ہو گئی تھی وہ مجموعہ پہلے صدیق اکبر پھر فاروق اعظم پھر ام المؤمنین سیداتنا آتما رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا مگر ابھی تین کام باقی تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان بن عرفان رضی اللہ تعالیٰ نے لیے وہ تین کام کو ہم سے نمبر ایک ان مجموع صحیفوں کا مصحف واحد میں نقل ہونا نمبر دو اس ایک مصحف شریف کے نسخے مملکت اسلامیہ کے مختلف شہروں میں تقسیم ہونا نمبر تین لوگوں کو قرآن عظیم کے حقیقی اصلی اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ لہجے پر جمع کرنا یہ تین کام اللہ تعالیٰ و تعالن نے جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان بن عرفان رضی اللہ تعالی تعالیٰ حسین اس لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے مٹھے میٹھے اسلائم بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ کتاب اللہ کی باتیں میں آج قرآن اور سعید میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے ہم سن رہے ہیں سلسلے کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے تو میں آپ کو ترجیح دلاتا ہوں کہ آپ بھی قرآن پاک کے تلاوت کا ذخ پیدا کیجئے دیکھیے آپ نے سنا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن تھے مگر دیکھ کر پر قرآن پڑھتے تھے اکثر کیونکہ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے اللہ اکبر آپ سات دنوں میں سات منزلوں میں قرآن پاک کو تقسیم کر کے ہر ہفتے قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے اور آپ کا یہ معمول آپ کی روٹی یہ نہیں رہی کہ ایک رات میں ایک شب میں ایک رقم میں پورا قرآن پڑھ دیا کرتے تھے اللہ اکبر اتنا آپ کا ذوق و شوق تھا کہ دشمن گھیرے ہوئے ہیں مگر آپ ہیں تو سبحان اللہ تلاوت قرآن میں مشمول ہیں یہاں تک کہ آپ کی شہادت بھی تلاوت قرآن کرتے ہوئے ہوئے سرحان اللہ فرحان اللہ, اللہ اللہ تبارک و تعالی عثمان غمیر رضی اللہ تعلع کے سبقے میں ہمیں قرآن پڑھنے کا ذوق عطا فرما دے ترجمہ کنزلی ایمان پڑھنے کا ذوق عطا فرما دے تفسیر نیر الرفان تفسیر خزائن عرفان پڑھنے کا ذوق نصیب فرما دے جو اسلامی بھائی قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں وہ دوسروں کو پڑھانے کی کوشش کریں جو نئے پڑھے ہوئے ہمت کر کے پڑھیں الحمدللہ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریکیں غیر سیاسی ہیں دعوت اسلامی کے تحت اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو مدرسۃ المدینہ بالغات میں فی صدلہ پڑھاتے ہیں اور بالغ اسلامی بھائیوں کے لیے دعوت اسلامی کے تحت چلتے ہیں مدرسۃ المدینہ بالغان جس میں اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کو پڑھاتے ہیں سبزندہ. اور ساتھ ہی ساتھ نماز سنت دعائیں بھی یاد کرائی جاتی ہیں سرس و بیان بھی سکھایا جاتا ہے آئی آپ کی ترغیب تحریر کے لیے ایک مدنی بھار پیش کرتا ہوں باول مدینہ کراچی کراچی کے دعوت اسلامی والے باؤل مدینہ کہتے ہیں کہ ہندے پاک سے جو مدینے کی طرف جاتا ہے وہ باؤل مدینہ سے کراچی سے بگڑتا ہوا جاتا ہے ایک اسلام بھائی کا بیان ہے اس کا خلاصہ ہے کہتے ہیں میں کس کس گناہ کا تذکرہ کروں ماض اللہ نماز میں سستی ویڈیو گیمز کا شو ٹی وی پر روزانہ الٹے سیدھے پروگرام دیکھنا جھوٹ کی عادت چھوڑ دیا کرتا تھا میری خوش قسمتی کہ میں نے دعوت اسلامی والوں کے ساتھ جو کہ آشیقان رسول ہیں ان کے ساتھ احتقاط کر لیا اور دعوت اسلامی کے قائم کردہ مدرسہ المدینہ میں داخلہ لے لیا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کی سعادت شروع ہوئی الحمد اللہ میری انفرادی کوششوں سے گھر میں بھی مدنی ماحول بنتا چلا گیا گھر کے اندر مکتبت المدینہ کی طرف سے جاری کردہ سنوں پہ بھرے بیانات کے کی کیسٹیں چلایا کرتا الحمدللہ اللہ افزا وجل میں نے دعوت اسلامی کے مدرسہ المدینہ سے حلف کرنے کی سعادت حاصل کی مدنی ماحول کا فیضان ملاحظہ فرمائیے نہ اکبر وہ نوجوان جو نمازوں میں سست تھا ویڈیو گیمس کا شوقین تھا ٹی وی پر روزانہ الٹے سیدھے پروگرام دیکھنا جس کی عادت تھی جھوٹ کی عادت جس سے پڑی ہوئی تھی وہ چھوڑیا بھی کرتا تھا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے دیکھیے اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک حلف کرنے کی ساغت نصیب فرما دی سبحان اللہ یہ اسلائم جو کہتے ہیں کہ الحمدللہ للہ تعدم تحریر جامعات المدینہ میں درس نظامی کر رہا ہوں عالم کورس عالم کورس کو درس نظامی کہتے ہیں مدرسات المدینہ میں تدریس کی بھی ترکیب ہے قرآن پاک بھی پڑھا رہے ہیں سبحان اللہ اور اپنے ذیلی مشاورت کے نگران کے تحت رہ کر تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھونے مچانے کی بھی کوشش کرتا ہوں یہ باہر لکھی ہے خزان سنت میں اس کا صفحہ نمبر ہے چودہ سو چھیاسی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا عثمان بن عفان جامع القرآن کے صدقے میں ہمیں قرآن کا شوق نصیب فرمائے پڑھنے کا سمجھنے کا عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے کتاب اللہ کی باتیں یہ سلسلہ آپ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ قرآن کے متعلق بہت نصیب معلومات آپ کو حاصل ہوتی رہیں گی انشاءاللہ شاء اللہ زلزل سلسلے میں قرآن اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے عنوان سے بیان کی سعادت حاصل کی جائے گی اسے بھی آپ ضرور معاہدہ فرمائیے گا اس کے علاوہ مدنی چینل میں فیضان قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے الحمدللہ للہ المدینہ بالی خان کا سلسلہ ہوتا ہے اور بہت سے پیارے پیارے سلسلے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اللہ مدنی مذاکرات جس میں امیر سنت مختلف سوالات کے جوابات وہ عطا فرماتے ہیں اسے بھی ضرور دیکھا کیجئے امیر ال سنت ترغیب دلاتے ہیں کہ ہر اسلائن بھائی روزانہ کم از کم ایک گھنٹہ بارہ منٹ مدنی چینل ضرور دیکھیں اوروں کو بھی ترغیب دلائیں کیونکہ یہ مدنی چینل الحمدللہ للہ سو فیصد اسلامی چینل ہے اس کی دعوت دینا میٹھی کی دعوت دینا ہے مدنی چینل دیکھنا عبادت ہے اور آپ کسی کو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیں گے انشاءاللہ شاء جلد آپ کو اس کا ثواب ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خود بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے بچوں کو بھی قرآن حافظ بنانے کی توفیق توقیت آسرمائے ورنہ کم سے کم ہم انہیں نظر و پرانے تاک پڑھنا تو سکھائیں عامر بجا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم